مرے جی جی جی سو جیو بند پہ پا سا سپاہی صاحب سپاہی صاحب تھی بھی کچھ تھی گیا تھا منصوبہ مو.. پورا کرتے حکومت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 بابا او یہ وال پوری اخیر نتیج نا بند کی پورا بھی سو جان ہری پچ پیچھے جڑے بیٹھے نا بدھو آخر گال اگلی ملتان ملتان بار کی گوشا دکر گوشہ کا مطلب جگہ جگہ گوشت جو پچا دے رادم ہن اللہ ان کی ترین خود نیک بیا دن ادن یار تلے جو مر آکے کہ سارے صاحبزاد باقی ہیں یہ قسمیہ تک میں کو تھے گجام پور دے مولے یہ وہ سارے اجلا دین اگنا جی یار تلے جو مر دیا کہ جو بر دیا تو سوال سبا بلا تلے بنگا کر جو بر دیا میں نہیں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 جل کی آزادی دل یا شکم کیا گھنے؟ دل چن ٹھن 제출하면 돼요. آضا بتا میرے کو سڑک پر پرانی تھا پرانی تھا لا اون دے چھوے ہم دے نال تو یہ اے نال اس نال نال پہ آپ جت پڑی پڑھ دیا بند پڑھا دے بڑا چار سن کر دا اس طرح سے ہے میں بھی کی کوشش کر رہی ہوں۔ حوالہ دیکھیں صبح اتا ہے شعر صحیح ہونا۔ یہ دو دن میں رہو سکتا پڑھ دینا اکثر بندے زیادہ تر لوگ بچے چلو جا کے امام زمان کا ایک اسمبلی میں بہت بیٹھے تھے میں دیر میں پہنچتا ہوں امام غریبوں میں جو میں سامنے صراحه صراحه سلم سلم سلم سلم سماه الله الله ايه طب مصطفى طب فاضل طب ذات ليه كل رکھ بات بہی چٹاڑی چٹاڑی نر پڑ پڑ پڑلی پڑلی پڑلی